لا حول ولا إلا العلي بسم اللہ علیم بسم الرحمن اللہ اللہ مسّّہ محمد محمد وجل فرج والد وجلفرجََ مجمعین ولاءََََََََََََََََََََ آج کی اس نشست کا آغاز ہم ایک بہت ہی روزمرہ کی مثال سے کرتے ہيں تصور کریں آپ بازار جاتے ہیں آٹے کا تيلا خريدتے ہیں اور اس کی دو گنی قیمت ديكھ کر دکاندار سے الجھ پڑھتے ہیں جی بالکل اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر تھکے ہارے گھر آتے ہیں بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور اپنے علاقے کے محکمے کو کوسنے لگتے ہیں لیکن آ, کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس آٹے کی قیمت اور اس بل کا فیصلہ آپ کی گلی میں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور بیٹھے چند عالمی بینکاروں کے بند کمروں میں ہو رہا ہے یہ ایک بہتی چونکا دینے والا زاویہ ہے اور آ, آ, دراصل یہی آج کی ہماری اس گہری نشست کا اصل موضوع بھی ہے بالکل اور آج ہم جس تحریر کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ سید جہانزیب زیب آبدی کے تحقیقی مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے لیا گیا ایک انتہائی اہم مضمون ہے اس کا عنوان ہے نظام استقبار کنٹرول اور مزاحمت کی مکمل داستان جی اور میں یہاں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ اس گفتگو کا مقصد محض مسائل کا رونا رونا نہیں ہے مطلب ہم یہاں صرف یہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ مہنگائی کتنی ہے یا بے روزگاری کیوں ہے صحیح مطلب ہم اس کی جڑ تک جائیں گے بالکل ہم سید جہانزیب آبدی کے استجیعے کے ذریعے ان بظاہر بکھرے ہوئے روزمرہ مسائل کے پیچھے چھپے اس عالمی اور منظم جال کو بے نقاب کریں گے جو جو عام انسان کو مسلسل دباؤ میں رکھتا ہے اور سچی بات ہے جب میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ کی یہ کیسی زبردست انداز میں ہمارے انفرادی مسائل کو ایک عالمی بساط سے جوڑتی ہے اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ خود کو اس غیر مری غلامی سے آزاد کر سکیں بالکل کیونکہ جب تک ہم بیماری کی تشخیص نہیں کریں گے علاج کیسے ممکن ہے جی تو چلیں مائیکرو لیول سے شروع کرتے ہیں ہم سب اپنی روز مرہ زندگی کی الجھنوں میں گھرے ہیں لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ الجھنیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی نظر آتی ہیں ہاں اصل میں تحریر کے مطابق یہ جو مہنگائی یا بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور بے روزگاری ہے یہ محض مقامی حکومتوں کی نااہلی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے مطلب ایک عام بندے کے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ بھئی حکومت خراب ہے ظاہر ہے ہم یہی سوچتے ہیں لیکن مضمون بتاتا ہے کہ یہ دراصل عالمی مالیاتی نظام بیرونی قرضوں پر انحصار اور کرنسی کی قدر میں کمی کا نتیجہ ہے اچھا یعنی جب ہماری مقامی حکومتیں بیرونی قرضے لیتی ہیں جی جب وہ قرضے لیتی ہیں تو ان پر بڑی کڑی شرائط مسلط کی جاتی ہیں مطلب ٹیکسوں میں اضافہ کرنا عوام کو ملنے والی سبسڈی ختم کر دینا اوہو تو سارا بوجھ سیدھا آم آدمی پر پڑتا ہے بالکل ایسا ہی ہے اور مصنف نے یہاں ایک بڑی اہم بات کہی ہے وہ ان قرضوں کو مقامی حکومتوں کے لیے ایک طرح کی رشوت قرار دیتے ہیں رشوت وہ کیسے مطلب انہیں معاشی ریلیف کے نام پر یہ رشوت دی جاتی ہے تاکہ وہ عالمی اداروں کے مفادات پورے کریں اور عوام کو اس قدر دبا کر رکھیں کہ وہ بغاوت کا سوچ بھی نہ سکیں Hmm, یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے مجھے تو یہ بالکل ایک کٹ پتلی کے تماشے کی طرح لگ رہا ہے کٹ پتلی کا تماشا مطلب آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں نا ہمیں اسٹیج پر صرف کٹ پتلیاں ناچتی نظر آتی ہیں یعنی ہمارے یہ روز کے مقامی مسائل بجلی کا بل آٹے کی قیمت ہم انہی سے لڑتے رہتے ہیں لیکن آ, ہم ان دھاگوں کو نہیں دیکھتے جو اوپر بیٹھے عالمی مالیاتی اداروں کے ہاتھوں میں ہیں. واہ یہ آپ نے بہت زبردست مثال دی ہے اور مصنف کا تجزیہ بھی بالکل اسی طرح اشارہ کرتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک عام انسان کی صبح سے شام تک کی یہ جد و جہد اسے اس قدر تھکا دیتی ہے کہ وہ اس بڑے نظام کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہتا ہاں وہ بس اپنے بل پورے کرنے میں لگا رہتا ہے جی اور اس کا اثر صرف جیب پر نہیں پڑتا تحریر میں صحت اور نفسیات کے مسائل پر بھی بات کی گئی ہے مہنگے نجی اسپتال ادویات کی قیمتیں اور اس مسلسل معاشی عدم استحکام کے باعث جو انگزائٹی اور ڈپریشن بڑھ رہی ہے بالکل آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے اور میں نے اس مضمون میں یہ بھی پڑھا کہ جو معاشرتی اور اخلاقی زوال ہے جیسے فحاشی اور بے حیائی مصنف کہتے ہیں کہ یہ محض مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے جی نہیں یہ ایک منظم ثقافتی اثر کا حصہ ہے جسے سینسرشپ کی کمزوری سے باقاعدہ تقویت دی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ انسان کو فکری طور پر بھی مفلوج کر دیا جائے hmm, صحیح. تو یہ تو ہو گیا لیول کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے? لیکن اب ہے ان دھاگوں کو آخر کنٹرول کون کر رہا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے مضمون کے مطابق اس تمام تر عالمی ترتیب کے پیچھے ایک مفاداتی نظام ہے جسے مصنف نے سیونت کا نام دیا ہے سیونت hmm. لیکن जब हम ये सुनते हैं, तो जहन में फौरन एक खास रियासत आती है जी आप दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन यहां यहाँ से मुराद महज एक रियासत नहीं है तहरीर के मुताबिक एक ऐसा आलमी जहन है एक ऐसा मफाद परस्त नेटवर्क है जो सरमा मीडिया सियासत को कंट्रोल करता है अच्छा यानी एक पूरी आलमी सोच है ये बिल्कुल और इसमें ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस ये महज कारोबार नहीं कर रही हैं ये दरअसल इंसानी रवैयों और रियासतों की पॉलिसियों पर असरअंदाज हो रही हैं मतलब वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हमें क्या सोचना है और क्या करना है जी और सबसे खतरनाक बात जो मुसन्फ़ ने लिखी है वो तालीम के हवाले से है वो कहते हैं कि तालीम को अब महज हुनर और रोजगार तक महदूद कर दिया गया है ہاں ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس ڈگری ملے اور اچھی نوکری لگ جائے اور یہی ان کا مقصد ہے جدید تعلیم سے وہ اخلاقی جہد چھین لی گئی ہے تاکہ ایسا فرد تیار ہو جو اس نظام کے لیے تو کام کرے بہترین کوڈنگ کرے لیکن اسے چیلنج نہ کر سکے اور خاندانی نظام کے حوالے سے بھی اس میں بڑی گہری بات لکھی ہے کہ فرد کو آزادی کے نام پر ذمہ داریوں سے دور کیا جاتا ہے بالکل تاکہ وہ تنہا ہو جائے جب انسان خاندانی سپورٹ سے کٹ کر تنہا اور کمزور ہوتا ہے نا تو وہ اس استحصالی نظام کے لیے زیادہ قابل استعمال بن جاتا ہے اسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے مطلب کیا یہ سب محض آزاد معیشت یا فری مارکیٹ کا قدرتی ارتقا نہیں کیا واقعی یہ سب اتنی باریکی سے منظم کیا گیا ہے یا بس یہ منافع کمانے کی ایک اندھی دوڑ ہے یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے لیکن مصنف اس کا جواب بہت واضح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقیہ نہیں ہے اچھا تو اس کے پیچھے کیا ثبوت دیتے ہیں وہ? وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سود پر مبنی معیشت ہے اور یہ جو قرضوں کا جال ہے یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کمزور ممالک کو ہمیشہ کے لیے انحصار کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے یعنی جان بوجھ کر مقروض رکھا جائے تاکہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے جی اور پھر اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میڈیا کے ذریعے اپنی مخصوص اقدار کو نارمل بنایا جاتا ہے ہوں یہ تو واقعی ایک بہت بڑا اور طاقتور عالمی جال ہے لیکن اگر یہ اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر تو انسان مکمل طور پہ نہیں یہی تو بات آ کر بدلتی ہے گفتگو کا رخ اب بیرونی عوامل سے ہٹ کر انسان کی اندرونی حالات کی طرف مڑتا ہے یعنی اسلامی زاویہ کی طرف؟ جی بالکل قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ محض خارجی طاقتوں کا مسئلہ نہیں ہے اصل سوال یہ ہے کہ انسان خود کس کے کنٹرول میں ہے یہ بہت زبردست بات ہے مطلب ہم باہر کے کنٹرول کو رو رہے ہیں لیکن خود کو نہیں دیکھ رہے اور اس عالمی جبر کو اسلامی اصطلاح میں نظام استقبار کہا گیا ہے مطلب تکبر استحصال اور جبر کا نظام اور اس کے مقابلے میں کون سا نظام ہے اس کا مقابلہ نظام توحید سے ہوتا ہے جہاں حاکمیت اور طاقت کا سر صرف اور صرف خدا کی ذات ہے تو قرآنی اصول بھی تو یہی ہے نا کہ جب تک انسان خود اپنی حالت نہیں بدلتا حالات نہیں بدلتے بالکل بیرونی طاقتوں کا یا ان عالمی کارپوریشنز کا اثر تب غالب ہوتا ہے جب ہمارے اندرونی دفاع میں کمزوری پیدا ہوتی ہے جب ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں اسی حوالے سے مضمون میں نہجل البلاغا اور امام علی علیہ السلام کا ایک بہت ہی شاندار حوالہ دیا گیا ہے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت متاثر کیا اس نے جی وہ کون سا حوالہ وہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ظلم کا نظام صرف ظالم کی طاقت سے نہیں چلتا آ ہاں ہاں بالکل بلکہ مظلوم کی غفلت اس کی بزدلی اور اس کی دنیا پرستی اسے قائم رکھتی ہے یعنی اصل جنگ کسی بیرونی گروہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس سوچ کے خلاف ہے جو ہمیں مادی مفاد کا غلام بناتی ہے سو فیصد درست اور یہی پر انسان کے اندر کا اختیار بیدار ہوتا ہے مطلب ہم بے بس نہیں ہیں؟ بالکل نہیں اگر استقباری نظام ہماری کمزوری سے طاقت لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اسے کمزور بھی کر سکتے ہیں میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں یعنی یہ جو عالمی نظام استقبار ہے یہ بالکل ایک وائرس کی طرح ہے اچھا وائرس کی طرح کیسے دیکھیں وائرس ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ ہر کسی کو بیمار نہیں کرتا اگر ہمارا اندرونی روحانی مدافعتی نظام یعنی ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو ہمارا ایمان اور شعور جاگ رہا ہو تو یہ وائرس ہم پر اثر نہیں کر سکتا کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے اور مصنف بھی اسی روحانی سطح پر جہاد اکبر کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جہاد اکبر یعنی اپنے نفس کے خلاف جد جہد جی وہ بتاتے ہیں کہ جو انسان دنیاوی خوف یعنی روزگار چھن جانے کا ڈر اور مادی لالچ سے آزاد ہو جائے وہ اس عالمی کارپوریٹ نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے واہ مطلب اگر میں ڈروں گا نہیں اور میں بیکوں گا نہیں تو وہ مجھے بلیک میل کیسے کریں گے بالکل یہی نقطہ ہے یہ سارا نظام ہمارے خوف اور لالچ کے ایندھن پر ہی تو چل رہا ہے صحیح تو اب اگر بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی اور کمزور مدافعتی نظام کا بھی پتا چل گیا تو اس کا عملی علاج کیا ہے مطلب ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں مصنف اس کے لیے باقاعدہ عملی مزاحمت کا نقشہ کھینچتے ہیں سب سے پہلے وہ انفرادی سطح پر بات کرتے ہیں تو انفرادی سطح پر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے قرآن کا تصور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت जोर देते हैं कि है, है। है। की पहली दर्ज का है आजकल तो बस बच्चों को यही सिखाया जाता है की नंबर अच्छे लाओ ताकि नौकरी अच्छी मिले और मुसनफ इसी सोच की नफ़ी करते हैं वो कहते हैं की बच्चों को महज दुनियावी कामयाबी के बजाय दल और जिम्मेदारी का शोर दें वरना वो बड़े होकर इसी इसी निजाम का ईंधन बन जाएंगे सही और अगर मुशरती और मौशी सता पर देखा जाए तो क्या हल है सतह पर मुसनफ मुतबादल इदारों की तमीर को जरूरी करार देते हैं مطلب سود سے پاک حلال معیشت زکوٰۃ اور خمس کا نظام کیونکہ یہ نظام دولت کو چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونے سے روکتا ہے نا جی اور اس کے ساتھ باہمی تعاون یعنی کوآپریٹو سسٹمز بنانا اور اپنے مقامی کاروبار کی حمایت کرنا تاکہ ہم معاشی طور پر خود مختار ہو سکیں اور سیاسی اور صحافتی سطح پر بھی انہوں نے کچھ ذمہ داریاں بتائی ہیں بالکل وہ کہتے ہیں کہ سیاست سے کنارہ کشی حل نہیں ہے عوام کا باشعور ہونا اور اپنے حکمرانوں کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے اور اسی طرح جو ہمارے ادیب استاد اور صحافی ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی پر مبنی کہانیاں اور متبادل بیانیہ تخلیق کریں جی کیونکہ اگر ہم اپنی کہانی خود نہیں سنائیں گے تو وہ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنا جھوٹا بیانیہ ہم پر مسلط کر دیں گے ہم, لیکن ایک منٹ مجھے یہاں ایک بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے یہ سب سندر بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک عام انسان جو مہنگائی اور بلوں سے پریشان ہے جس کو کل کے راشن کی فکر ہے وہ اس اتنے بڑے عالمی نظام سے کیسے لڑ سکتا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ آپ کا بہت ہی جینیوئن سوال ہے اور مصنف نے اس کا جواب امبیا اور آئما کی سیرت سے دیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تبدیلی کبھی راتوں رات نہیں آتی تو پھر کیسے آتی ہے ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں بدل رہا مصنف کہتے ہیں کہ ہر بڑا استقبادی نظام چھوٹے اور مستقل انفرادی اقدامات سے ہی ٹوٹتا ہے مطلب اگر آپ ہر حال میں حلال رسک کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے بچوں کی درست تربیت کر رہے ہیں اور خود اختصابی کر رہے ہیں جی اور غیر ضروری سودی قرضوں اور کریڈٹ کارڈ سے بچ رہے ہیں تو یہ بظاہر چھوٹے قدم ہیں۔ لیکن دراصل آپ اس نظام کی مشین سے اپنا حصہ نکال رہے ہیں اور جب لاکھوں لوگ مستقل مزاجی سے یہ کریں گے تو وہ نظام خود بخود کھوکھلا ہو جائے گا سبحان اللہ یہ تو واقعی ایک بڑی امید افزا بات ہے کہ ہمیں کوئی تلوار لے کر نہیں نکلنا بس روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے شعوری فیصلے کرنے بالکل ایسا ہی ہے تو اگر میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کروں تو سید جہازیب آبدی کا مضمون نظام استقبار کنٹرول اور مزاحمت کی مکمل داستان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے بظاہر عام سے مسائل دراصل ایک عالمی مفاداتی نظام کا حصہ ہیں جی اور اس کا واحد علاج فکری معاشی اور روحانی خود مختاری میں پوشیدہ ہے بالکل تو نشست کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کے لیے کوئی ایسا نقطہ چھوڑیں جس پر وہ خود بھی غور کر سکیں मैं ये सवाल छोड़ना चाहूंगी कि जरा सोचें अगर हकीकी आज़ादी इस निज़ाम से भागने या किसी जंगल में जा छुपने में नहीं है बल्कि अपने अंदर की दुनिया को इतना मजबूत करने में है कि इस निज़ाम के सबसे बड़े हथियार यानी खौफ और लालच आप पर काम ही करना छोड़ दें वाह तो क्या वो दिन इस आलमी इस्तिकबार की असल शिकस्त का दिन नहीं होगा बहुत ही जबरदस्त और फिक्र अंगेज है جس دن ہمارے اندر کا خوف ختم ہو گیا ان کے دھاگے خود بخود ٹوٹ جائیں گے اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام استقبار کو سمجھنے اور اس کا شعوری مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ اور خدا حافظ خدا حافظ